بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ ویل للمطففين تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں وہ او ہوں اونو اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں الم سو نام کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں یوم لال اس دن جبکہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے کتاب فری لفی سجی ہرگز نہیں یقیناً بدکاروں کا نام اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے وما ما اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے کتاب ایک کتاب ہے لکھی ہوئی لو مل للمکذبین تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے یکذبون بیوم الدین جو روز جزا کو چھٹلاتے ہیں وہ كل تدن عصی اور اسے نہیں چھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بدعمل ہے کالی اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں چلا بل نہیں بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے چل ہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون ہرگز نہیں بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی بیٹ سے محروم رکھے جائیں گے ثم انہم لصال الجحیم پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے ثم یقال هذا الذي كنت تو بو پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے کل ان لفی ہرگز نہیں بے شک نیت آدمیوں کا نام یا بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کتابو ایک لکھی ہوئی کتاب ہے یشہد مکرب جس کی نگہ داشت مقرب فرشتے کرتے ہیں ان لفی نعیم بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے آ اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے تعریف ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے من ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں او مزا جمو مس اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی آئی نئی بها المقربون یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے ان نلوین امنو ابھکو مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے مزو جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے وہ علم کول اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے لو ان بو ل اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں امر سلو حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں عَلَ الْأَرَائِكِ يَنظرونَ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں بل خون یسالو مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے